مومن اچھے عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تو اپنے کرم سے اس کے اچھے اعمال قبول فرما لیتا ہے تو جنت میں داخلہ کس طرح ہوا اللہ کے فضل سے اللہ کے فضل سے میں آپ کو ہدی سے پاک سناتا ہوں یہ جہنم میں لے جانے والے امال جلدو مکتبۃ المدینہ کی متبوعہ بہت پیاری کتاب بہت پیاری کتاب اس میں جہنم میں لے جانے والے اعمال گناہ کبیرہ کا بیان ہے اور اس کے آخر میں جنت کا بھی کچھ بیاں تو اس میں سفا نمبر آٹھ سو پر ایک بہت پیاری حدیث پاک المستدرک حدیث نمبر سات ہزار سات سو بارہ ڈبل سیون ون ٹو یہ آپ سنیے اور آپ کو یہ سن کر اندازہ ہوگا کہ جنت میں داخلہ کس طرح ہوگا حضرت سیدنا جابر جابی اللہ تعالی عن صاحبی رسول فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صاحب سیاح اخلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لاہ ارشاد فرمایا اچانک میرے پاس میرے خلیل جبریل علیہ السلام کہا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندے نے سمندر میں ایک پہاڑ کی چوٹی پر ٹاپ پر پانچ سو سال فائیو ہنڈریڈ ایئرس عبادت کی پہاڑ کی چوڑائی لمبائی تیس تیس ہاتھ تھی اور ہر طرف سے اسے سمندر نے گھیر رکھا تھا اللہ تعالی نے اس عابد کے لیے انگلی جتنی چوڑی شیری نہر نکالی جس میں آہستہ آہستہ میٹھا پانی بہتا اور پہاڑ کے نیچے جمع ہو جاتا ہر رات انار کے درخت سے ایک انار نکلتا وہ عابد دن کے وقت عبادت کرتا شام ہوتی تو پہاڑ سے اترتا پہاڑ کی چوٹی سے ٹاپ سے وضو کرتا انار کھا لیتا پھر نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا اس نے جب آخری وقت آیا ب وقت ربے زلجلال سے سوال کیا کہ وہ سجدے کے حالت میں اس کی روح قبض فرمائے زمین اور کسی دوسری چیز کو اسے ختم کرنے کی قدرت نہ دے یہاں تک کہ بروزے قیامت وہ سجدے کی حالت میں ہی اٹھایا جائے جبریل امی علی سلام نے کہا بارگاری سالت میں اس کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا یعنی اس کی روح حالت سجدہ میں قبض ہوئی قیامت تک وہ حالت سجدہ میں رہے گا اور اس کا جسم خراب نہیں ہوگا اور قیامت کے دن وہ اسی حالت میں سجدے کی حالت سے اٹھایا جائے گا جبریل امی علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی جب ہم نیچے اترتے ہیں چڑھتے ہیں تو اس کے پاس سے گزرتے اور ہمارے علم میں اس عابد کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق ارشاد فرمائے گا میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دوں اور وہ آبی جس نے پانچ سو سال اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی تنہا اکیلے جب اکیلا رہا تو جھگڑا کس سے کرنا تھا جب اکیلا رہا تو جھوٹ کس سے بولنا تھا دل ہزاری کس کی کرنی تھی غیبت کس کی کرنی تھی تکور کس پر کرنا تھا کس کو حقیر جاننا تھا اکیلے رہنے سے فائدے ہوتے نا بھائی برحال برے دوستوں سے اچھا رہنا افزالے اور اچھا اکیلا رہنے سے بہتر ہے کہ اچھے دوستوں میں رہیں برحل یہ میں نے ضمن ارض کیا تو اللہ تبارک کو تعالی ارشاد فرمائے گا میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو وہ عابد ارض کرے گا یارب بلکہ میرے عمل سے اللہ عزوجل ارشاد فرمائے گا میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو وہ پانچ سو سالہ عابد عرض کرے گا اے میرے پروردگار بلکہ میرے عمل سے اللہ تعالی فرشتوں سے ارشاد فرمائے گا میرے میرے بندے کے عمل کو اسے دی گئی نعمتوں سے موازنہ کرو کمپیر کرو آنکھ کی نعمت پانچ سو سال کی عبادت کو گھیر لے گی باقی جسم کی نعمتیں اس پر زائد ہو جائیں گی اب اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا میرے بندے کو جہنم میں داخل کر دو اب اس پانچ سو سالہ عابد کو جہنم کی طرف کھینچا جائے گا وہ پکارے گا رب مجھے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اسے واپس لے آؤ اس پانچ سو سالہ عابد کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا میرے بندے تجھے کس نے زندگی بخشی حالانکہ تو کچھ بھی نہیں تھا وہ پانچ سو سالہ عابد عرض کرے گا یار تو نے تو نے زندگی دی میرا نام و نشان ہی نہیں تھا تو نے مجھے پیدا کیا تو مجھے بنایا اللہ تبارک مطالعہ ارشاد فرمائے گا کس نے تجھے پانچ سو سال عبادت کرنے کی قوت دی عرض کرے گا یارت تو نے اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا کس نے تجھے عظیم سمندر کے درمیان پہاڑ پر ٹھہرایا تیرے لیے نمکین پانی سے میٹھا پانی نکالا تیرے لیے ہر رات ایک انار پیدا کیا حالانکہ یہ درخت تو سال میں ایک مرتبہ پھل دیتا ہے تو نے کس سے عرض کی میری روح سجدے کی حالت میں قبض کرنا تو ایسا ہی کیا گیا وہ بندہ عرض کرے گا یارب جی سب کچھ تو ہی کرنے والا ہے تو ہی کرنے والا ہے اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا سب میری رحمت سے ہی تو ہے اور میں اپنی رحمت سے ہی تجھے داخل جنت بھی کرتا ہوں میرے بندے کو جنت میں داخل کر دو اے میرے بندے تو کتنا اچھا تھا بس جبریل امی بار گیارسالت میں عرض کرتے ہیں اللہ تعالی اسے داخل جنت فرمائے گا جبریل امی علیہ السلام نے عرض کی اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے شک تمام اشیاء اللہ تعالی کی رحمت سے ہی ہیں میں نے نماز پڑھی تو جن قدموں پر کھڑے ہو گئے پڑے یہ قدم کس نے دیے جس زبان سے میں نے رب کے کلام کی تلاوت کی وہ زبان کس نے دی جس زمین پر پڑی وہ زمین کس کی ہے تو جو بھی ہم نیکی کرتے ہیں یہ اللہ کی توفیق سے ہی ہوتی ہے یاد رکھیں کہ جنت میں داخلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہوگا اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے ہوگا دیکھیے سور دخان آیت نمبر ستاون میں ارشاد ہوتا ہے فضلاً من ربك العظيم تمہارے رب کے فضل سے یہی بڑی کامیابی ہے اللہ وقت تو جنت میں داخلے کا حقیقی سبب کیا ہے فضل الہی فضل مولا اللہ تعالی کا فضل اللہ تبارہ و کی رحمت بخاری شریف کے حدیث پاک کا خلاصہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کسی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا صحابہ عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ نے ارض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو بھی نہیں ارشاد فرمایا مجھے بھی نہیں مگر یہ کہ اللہ عز و جل مجھے اپنے فضل اور رحمت میں ڈھانپ لے بس تم اخلاص کے ساتھ عمل کرو اور میانہ روی اختیار کرو تو اللہ تبارک و تعالی جس کو داخل جنت فرمائے گا یہ ہوگا اس کا فضل اور اللہ تبارک و تعالی جس کو داخل جہنم فرمائے گا یہ کیا ہوگا اس کا عدل عدل و انصاف اور وہ کتنی پیاری بات کہی گئی ادل تری تر تھر کمبل اچیا شانہ کیا. فلا، فلا، فلا، فلا، فلا. پر کیا کہا گیا کہ میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں لے جاؤ ہم اپنے عمل پہ کیا ناز کریں اپنے حافظ ہونے پر کیا ناز کریں کہ میں تو اتنے نوافل پڑھتا ہوں میں نماز پڑھتا ہوں میں تلاوت کرتا ہوں میں دین کی خدمت کرتا ہوں میں نیکی کی دعوت دیتا ہوں کیا مان کریں اللہ کے فضل سے جنت میں گیا اور جائے گا سبحان اللہ دل کری تھریر کمبیاں شان وال والے فضل کریتا بخشے جا گے مقال مالا فضل کریتا بخشے دا سر گے مقال روحمت د دریا الہی ہر دم وگدا تیرا مولا تیرا ایک قطرہ جے بخشی میں جا باوے میرا عمامعنی اسلقل جنت الفردوس بغیر حساب یا اللہ ہم تج سے سوال کرتے ہیں التجا کرتے ہیں کہ ہمیں بغیر حساب کتاب داخل جنت فرما وہ بھی جنت الفردوس میں سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس میں جو نعمتیں ساری جنتوں میں اس جیسی بلکہ اس سے بھی بڑھ کر نعمتیں جنت الفردوس میں اللہ اپنے کرم سے داخلے جنت فرمائے جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائے امین مین پارہ سورہ مریم آئے 63 میں ارشاد ہوتا ہے تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نور مِنْ عِبَادِنَا من كَانَ توقیہ یہ وہ باغ ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے کریں گے جو پرہیزگار ہے متقیوں کے لیے بڑی بشارت ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں پرہیزگاروں کے لیے بہت نویدیں ہیں خوشیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت عطا فرمائے گا جو پرہیزگار ہیں اور یاد رکھیے کہ ہر شخص کا ایک مقام جنت میں بھی ہے ایک مقام جہنم میں بھی ہے جی ہاں میرے اکالد فلاط اسلام نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا چنانچہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے حدیث نمبر چار ہزار تین سو اکتالیس فور تھری فور ون پیارے اسلام نے ارشاد فرمایا ہر شخص کے دو مقام ہوتے ہیں ایک جنت میں ایک جہنم میں جب کوئی شخص مر کر ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جائے فار ہمیشہ جہنم میں رہیں گے تو اہل جنت اس کے جنتی مقام کے واری یہی سائٹ میں فرمایا گیا الاحمل واری سون تو جو جنت میں جائے گا تو جہنم میں جانے والے کا مقام بھی جنتی کو عطا کر دیا جائے گا سبحان اللہ اور جو جنت میں جائے گا اللہ کا شکر ادا کرے گا کیا کہے گا آئیے قرآن سے سنتے اللہ ہمیں قرآن کا شوق عطا فرما دے قرآن میں جگہ جگہ جنت کا بیان ہے جگہ جگہ جہنم کا بیان ہے مومنین کا تذکرہ ہوتا ہے ایمان والوں کا تذکرہ ہوتا ہے اعمال صالحہ کرنے والوں کا تذکرہ ہوتا ہے نماز پڑھنے والوں کا تذکرہ ہوتا ہے زکاب دینے والوں کا تذکرہ ہوتا ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والوں کا تذکرہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہوتا ہے جنت کی شہد کی نہروں کا تذکرہ ہوتا ہے جنتی پانی کا تذکرہ ہوتا ہے جنتی پھلوں کا تذکرہ ہوتا ہے اور جب کفار فجار گناہ گار اللہ تبارک کا واطع اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانوں فرمانوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کا تذکرہ ہوتا ہے جہنم کی بیڑیوں کا تذکرہ ہوتا ہے جہنم کے آگ کے پہاڑوں کا تذکرہ ہوتا ہے اللہ اکبر جگہ جگہ قرآن میں جنت کا ذکر ہے جہنم کا ذکر ہے یا تو پڑھتے نہیں ہیں یا تو صرف پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں عبرت حاصل نہیں کرتے تفسیر سرات الجن پڑھے نا آپ کو پتا چلے ہمارا رب اقض ہمیں کیا فرما رہا ہے تو جب جنتی جنت میں پہنچیں گے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے اس کا بیان ہے بارہ بائیس سور فاتر آئت نمبر تینتیس قول الحمد اللہ ان پور شکون اور کہیں گے سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمارا غم دور کیا بے شک ہمارا رب بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے جنت جنت میں داخل ہوتے وقت اللہ تعالی کی حمد کریں گے کہیں گے ساری خوبیاں اللہ تعالی کو جس نے ہمیں جنت میں داخل کر کے ہم سے غم دور کر دیا کون سا غم دور ہوا جہنم میں جانے کا غم تھا نا وہ دور ہو گیا موت کا غم تھا دور ہو گیا جنت میں جاتے ہی گناہوں کا غم دور ہو گیا نیکیاں قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی یہ غم جنت میں جاتے ہی دور ہو گیا اور جنت سے پہلے پل سراط کا غم قیامت کی ہول ناکیوں کا غم پچاس ہزار سالہ قیامت کا دن اس کا غم دور ہو گیا اور جنت میں جاتے ہی سارے غم غلط ہو جائیں گے ایک بار چلے جائیں اللہ کی رحمت سے اللہ کی رحمت سے کیونکہ جو چلا جائے گا نکالا تھوڑی جائے گا اس کو تو اس پر جنتی اللہ تعالی کی حمد کریں گے کہ بے شک ہمارا رب اجزا وجل بخشنے والا ہے قدر فرمانے والا ہے گناہ کو بخش دیتا ہے اگرچہ گناہ بہت زیادہ ہوں نیکیاں قبول فرماتا ہے اگرچہ نیکیاں کم ہوں جو سلسلہ قادریہ رضویہ زبیہ میں ہے نا ان کے سجن شری میں بڑی پیاری دعا ہے سبحان اللہ اللہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں لا الہ الا اللہ ہاں وہ دوسری دعائیں یہ دوسری حدیث ہے مجم الوسط حدیث نمبر 9478 9478 میرے آکا صلی اللہ علیہ والی وسلم نے فرمایا پڑھنے والوں کو ان کی قبروں میں کوئی ورشت نہ ہوگی نہ ہی حشر میں کوئی گھبراہٹ ہوگی جو کلمہ طیبہ کا ورد کرنے والا ہے نہ اس کو قیامت کی نہ قبر میں ہوگی نہ قیامت کے روز گھبراہٹ ہوگی اور میرے اکالی سلاط اسلام نے فرمایا گویا میں لا الہ الا پڑھنے والوں کو دیکھ رہا ہوں اپنے سروں سے گرد جھاڑتے ہوئے کہہ رہے ہوں گے الحمد للہ الحزن شکو سب خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم دور کر دیا جنتی اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کریں گے اللہ تبارک و تعالی کی حمد بیان کریں گے کس پر کہ ان کو اللہ تعالی نے غموں سے بچا لیا اللہ ہمیں بھی غموں سے بچائے کلمہ طیبہ کا ورد کرنا نصیب فرمائے فضول تیری میری میری تیری سے موسم کی وہ سردی گرمی موسم پر تبصرے سیاسی تبصرے میچ میں تبصرے اور گاڑی کتنے کی لی تو کتنے کی بیچی تو کپڑے کہاں سے بنوائیں کس سے ارے بھائی ان باتوں کا کیا, کیا رکھا ہے کیا فضیلت ہے اس کی اللہ اس کے رسول کا ذکر کرے نا فضول اور بیکار باتوں سے بچ کر کروں تیری ہم و سنا یا الہی عام جنتی کیا کہیں گے یہ بارہ ڈبل بارہ زمر آیت نمبر چوہتر ہے اس سے پہلے میں آپ کو ایک جنت میں لے جانے والا عمل نہ بتاؤں سبحان اللہ یہ رسالہ ہے جنت کی تیاری تیاری کرنی ہوتی نا تو گیس پیپر تو فلاں تو فلاں وہ لیتے بھائی یہ لے نا جنت کی تیاری کیسے کرنی ہے اس میں لکھا ہوا ہے وہ اعمال جو جنت کی طرف لے جانے والے ہیں یہ داسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے آپ ہدیتن یہ رسالہ لے سکتے ہیں آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو ریڈ کر سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پرنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اور فری آف کاسٹ کوئی چارج نہیں ہے الحمدللہ للہ نہیں کیونکہ دعوت دیں گے نا دعوت اسلامی والوں کو الحمدللہ للہ حیت یہ جنت میں لے جانے والا ہم ہے یہ کیا ہوتا ہے سنیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہوئے تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیوں کو پکارا فرمایا اے بلال کون سی چیز تمہیں مجھ سے پہلے جنت میں لے گئی آج رات میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی بلال حفشیر رضی اللہ تعالی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں وضو کرنے کے بعد ہمیشہ دو رکعتیں پڑھ کر اذان دیتا ہوں جب بے وضو ہو جاتا ہوں تو فوراً وضو کر لیتا ہوں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہی وجہ ہے تو وضو کے بعد دو رکتیں پڑھنا یہ ہی ہے تحیت الوضو اور یہ عمل جنت کی طرف لے جانے والا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص احسن طریقے سے اچھے طریقے سے وضو کرے دو رکعتیں قلبی توجہ سے ادا کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی سبحان اللہ اچھا وضو اور خوشوخو کے ساتھ دو رکعت جنت میں داخلہ سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے کرم سے داخل جنت فرمائے جنت میں لے جانے والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم